الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد فأحمد الله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أمن وصف الله تعالى بما لا يلقمه أو سخر باسمه أو سخر باسمه باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره سننے والے ہیں آسما چند ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں करते جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے ان میں سے نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایسی صفات کے ساتھ متصف مانے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں مثلا اللہ کے لیے اولاد مان لے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جہت کو ثابت کرنا وغیرہ وغیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو تو یہ سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماں ہیں ان میں سے کسی نام کا مزاق اڑایا سے کسی حکم کا مزاف اڑایا اللہ تعالیٰ کے انکار کیا طریقے سے اگر کسی نے یہ تمنا کی کہ آش میں کوئی نہ ہوتا لیکن اس میں اس کش کے ساتھ اس کو ہلکا سمجھ کر کہ کی ضرورت نہیں تھی اسلام سے خارج ہوا اور کفر اختیار کیا تو کوئی شخص اس پر ہنسا لیکن وہ ہنسی ایسی ہو کہ جو رضا والی ہو یعنی کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے <coughs> یا اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک حلقہ لگتا ہے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح کے نام سنا کرتے تھے اب اگر لوگ اس طریقے سے مزاق اڑانا چاہیں اور کسی ایک شخص کو کسی بلند مقام پر بٹھا دیں اور باقیہ نیچے بیٹھ کر اس کا مزاق اڑائیں حسین تو یہ بھی گفر ہے اسی طریقے سے آدمی دوسرے کو کفر اختیار کرنے کا کہتے ہیں یہ بھی कुफर ہے اور کئی شخص کسی عورت کو یہی کہتے ہیں کفر اختیار کر لے تو شہر سے پائدہ ہو جائے دکھ کسی عورت کو مسلمان کو جی بتایا کہ نکال تو جائے گا تو بائنہ ہو جائے گی یہ بھی خبر کرتے ہوئے یا شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑی اسی طریقے سے کسی نے جان بوجھ کر پڑھ لی نماز پڑھ لی تو یہ بے گفر ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی جس طلبات کو تعالیٰ کی ایسی بیان کی جو اس کے مناسب نہ ہو اللہ تبارک بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا مزاف اڑایا اور تمام اڑایا میں کیا ہو جائے گا ٹھیک جی. ان تمام سوچوں میں وہ انسان کا کرنا اللہ یا کون نبی کے میرا اسی طریقے سے اگر کسی نے تبنع کی یہ کہ میں سے کوئی نبی نہ ہوتا علاقت ہے اور اسی طریقے سے اگر ہنسا علاوہ جس نے بات کی طور پر پر بھی کو یعنی کسی کا راضی ہونا واقع مکان اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹھ گیا ہے وہ جماعت جو اس خلودہ مسائل اور اس کی گلت کوئی جماعت بیٹی ہو جو اس, اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں اور یا خپو نہ ہو ہنس رہے اس کے ساتھ نہ ہو اس کو مار رہے ہوں پھر مسائل تجیحوں کے ساتھ یو پر جمی اشارے کے سارے کیا ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے طریقے سے اگر کسی شخص نے حکم دیا دوسرے کو یازم کی کفری کی یا اس کا عزم کیا کہ اس کو کہہ دے یا کفر اختیار کرنے کا کہنے کا عزم کر لے اور فلاں کو ہوگا تو وہ کرنا یہ بھی کیا ہو جائے گا اس سے بھی کام کرے گا وقت اسی طریقے سے فتوا دینے والی مورتی صاحب کافر ہو جائیں گے اس طرح کا اسی سے اگر کسی نے شراب پیتے ہوئے, یدنا کرتے ہوئے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کہا ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ہٹ کرتے ہیں بغیر سہارت کے مطابق انجام بوجھ کا پہلوا دے گا اس کی یعنی اس نے تو یہ قطر کیا کہ میں قبلے کے خلاف نماز مار کروں گا اور اب یہ ہوا کہ جہاں وہ کھڑا ہوا تو اگرچہ قبلے کی سم پائی ہی گئی لیکن اپنے اعتبار میں یہ قبلے کے خلاف کا لحاظ اس وجہ ہو جائے گا مطلب یہ کہ کسی نے یہاں اس عبادت کو سمجھے گا لا اعتقاد. اعتقادم نہیں کہفاف اندا کے طور پر کافر ہو جائے گا ابھی اب اندازہ لگا لو کہ اگر اعتقادم کہے گا تو وہ طریقہ ہی اولا کافل ہوگا اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ استفافاً کہیں تو کافر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو کاہر ہوگا استخافاً کہیں گے تب بھی کافر ہو جائے گا تو جب استخافاً ہلکا سمجھتے ہوئے یہ مزاج کافر ہو جائے گا تو پھر جب اعتقاد اعتفاد کبھی کہے گا تو وہ طریقے اولا کافر ہوگا علاوہ گزارے تو میں امپرو اس کے علاوہ باقی یہ بھی ہوتی سر ایسے اقدامات ہیں کہ جن سے انسان کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن محترم یہ آسان پیار کریں گے رحمت سے بے خوف ہونا یہ بھی کیا ہے کفر ہے مایوس ہونا بے قفر ہے اور بے خوف ہونا بھی قفر ہے, ہے دو باتیں یہاں پر بیان کی دیکھیے گا ایک ہے اللہ تبارک بتانے سے مایوس ہونا مایوسی عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ مایوسی ہی کفر ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے جو مایوس ہوگا مایوسی بھی کیا ہے اللہ تبارک نے مایوس نہ ہونا اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام والے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں تبارک وطال نقل کرتے ہو گیا یعنی کہ مایوسی اوپر ہے آگے من اللہ تبارک و تعالی سے بے خوف ہونا کسی چیز کا اس کو کوئی خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا یعنی اس بات سے بے خوف ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے بےقوف ہو جانا یہ بھی کہہ کیا نقوف ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلا فلاح مکر اللہ قبول اللہ قبول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے مکر مکر مانا ہوتے ہیں کہ کسی تجویز سے کسی کو محلت دینے کے بعد اس کو دوبارہ اچانک کیا کر لے رہا پکڑ لینا فلاں متحصر یہاں تک کہ اتنی سی بات عقیدہ ہے آگے ایک سوال کا جواب ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطل سے مایوسی بھی کفر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ہونا یہ بھی کفر ہے یہ ہے ایسی بات بھی نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے موتضہ کو عقیدہ ہے اگر کوئی شخص مطیر ہوگا فرمان بردار ہوگا اللہ طلعت و تعالیٰ پر واضح ہے طلاق تبارک سے جنت عطا کریں اور جو شخص نافرمان ہوگا اس کے بارے میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعلق سے جہنم میں ڈالیں گے اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا معتضلا کے حوالے سے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو معتضی فرما بردار ہے جو بھی انسان فرما برداری یا کے مسئلے کے مطابق یا جو بھی متضلی فرما بردار ہے اس کے مطابق تو وہ کیا ہے یعنی بے خوف ہے ٹھیک ہے وہ بے خوف ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے جنت ملنی ہے اس لیے وہ بے خوف ہے لہٰذر اس حیثیت سے اس کو کافی ہونا چاہیے اور جو دوسرا ہے جو نافرمان ہے گناہ کبیرہ کبرتکیب ہے تو وہ مایوس ہے ہے کہ میں نے مطلب یہ ہوا. اللہ تبارک ہے مطلب یہ ہوا کہ ہر تجربہ جماعت کا مسلک ہے کہ آہل کو کافر نہیں کہنا سارے کے تمام کے تمام اس طور مختصر ایک متضرا والے کافر نہیں ہے بجتی ہیں کسی حد تک کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن کافر والا نہیں ہے ہیں تو اس کا جواب شارع نے یہ دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے معتضرے بھی مایوس اور بے خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ جو مرتقب قبیرہ کا والا ہوگا یعنی نافرمان ہوگا تو اگرچہ کسی حد تک کے بظاہر میں تو آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احمد سے مایوس ہے لیکن حقیقت میں وہ مایوس نہیں ہے کس اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور نیک اعمال کی توفیق دے دیں اس اعتبار سے وہ مایوس نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے بے خوف کی کہ جو متی ہے فرما بردار ہے تو وہ بے خوف بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کیا معلوم کہ اس سے کن کو کوئی گناہ پردر ہو جائے اور وہ بھی کیا ہو جائے آ, نافرمانوں میں ہو جائے تو اس کی وہ بے خوف بھی نہیں ہے اور مایوس بھی نہیں ہے سب سے پہلے شاعر نے یہ جواب دیا ہے شاعر نے یہ جواب دیا ہے لیکن خود اپنے جواب سے تھوڑی سی تسلی نہیں ہوئی تو مزید کچھ کہنے لگے کہتے ہیں کہ معتحدہ کو تو چونکہ یہ مصلف ہے کہ وہ منزلہ بین المنزلہ تین کیا قائل ہیں منزلہ بین المنزلہ تین کے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تقیب قبیرہ ہے بھی تو اگر ایمان سے خارج ہوتا بھی ہے تو کفر میں داخل نہیں ہوتا اصل جو وجوہ ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں معتزلہ کہ بھائی انسان پر جہنم واجب ہو جائے گی وہ تو کافر کے لیے ہے اور یہ کافر ہوا نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اس کے بعد خود پھر آگے شاعر نے ایک بات ذکر کی کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے یعنی اشعرے نے یہاں پر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ شاعر نے یہاں دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں عام طور پر شعر رخایا کتاب و کی وہاں پر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب شاعر سے کوئی تدبیر نہ بنتی کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھا لیے شاہر نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جگہ है سی مشکل ہے فرق کرنا کافی مشکل ہے لیکن شاہ نے کہا ہے کہ کوئی اتن، اتن، وہ آخر مشکل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف تو سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جائے گا اہل قبلہ کافر نہیں ہے دوسری طرف اہل سنت والجماعت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خلق قرآن کی بات کرے گا تو وہ کافر ہیں جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ مق... وہ کافر ہیں کسی طریقے سے جو رویت کا انکار کرے گا یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی کیا ہے کفر ہے کسی طریقے سے اہل صنف والجماعت کے یہ مسئلہ بھی جو شیخین کو گالی دے گا یعنی بکر عمر اللہ تعالیٰ اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ حلق قرآن کا قائل کافر کا محال والا کافر سب و شہین کا قائل کافر یوم پر لانت کا قائل کافر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قبلہ کو کافر نہیں کہا جائے گا حالانکہ یہ لئے قبلہ بھی ہے اور جو کہ کیا کرنے والے یہ بھی عقائد رکھنے والے ہیں تو اس کا جواب ایک جواب یہ دیا ہے بعد رات نے اشارے میں دونوں ہاتھ اٹھا لیے ہیں لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے اس لیے کہ اہل طبلہ کہاں کس کو جائے گا اہل طبلہ ہے ہی وہی کہ جو ان چیزوں کے عقائد نہ رکھتے ہو جو مسکورہ عقائد رکھے گا حلق قرآن کا عقیدہ رکھے گا اس کے حالیہ رویہ کا عقیدہ رکھے گا یا سب وہ شیخین کا عقیدہ رکھے گا تو وہ اہل طبلہ میں سے ہی نہیں ہے لہٰذا جب اگلے طبلہ میں صحیح نہ ہوا تو بات ہی ختم ہوگی میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک جواب یہ دیا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا جواب بار حضرات نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ یہاں پر جو ان لوگوں کا کہا ہے کہ حمف قرآن کا قائل یہ روح یہ سب و شیرخین یہ لالت کہ یہ لوگ کافر کر تو یہ حقیقی معنی میں کافر یعنی اس کے اعتبار حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف کیا ہے تحریر اور ہے؟ ہے جو ہی نہیں, نہیں ہوں گے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیے میرے کفر اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونا یہ بھی کفر اللہ کے لڑکوں میں کافرون مایوس نہیں ہوتے اللہ تبارک رحمت مگر کافر اللہ کی مگر کا کر لو اللہ تبارک سے لیا گیا ہے ٹکڑے میں یہ سوال ہے اگر یہ کہا جائے گا الجز محب نہ یقین کر لینا کہ نہ فرمان یقن فنار جہنم میں ہوگا یق سن یہ تو مایوسی ہی ہے تعالیٰ اور فرما بردار جنب جنب ہوگا تبارک تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالی, تعالی پر واجب ہے جنت دے اور جھنڈ بڑا موت کا آپ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ موتضی کافر کا نا کا واسین فرما بردار ہو تب بھی کافر ہو تب بھی کافر متی ہو تو اس لیے کہ وہ بےقوف ہے آصف ہو تو تب کافی اس لیے کہ وہ کیا ہے مایوس ہے جماعت اللہ قبل دے اور عالیہ سنت وال جماعت کا عقیدہ یہ ہے اور قواعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ عالم قبلہ دے کہ آن قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے یہاں تک سوال جواب یہ ہے کہ ہزار والا یہاں نہ مایوسی ہے اور نہ بے خوفی ہے اس لیے کہ نہ فرمانی کی صورت میں وہ مایوس نہیں ہے وقف اللہ تعالیٰ اللہ تبارک قدر و تفیق دے دے تو باقاعدہ اللہ علیہ وسلم نے کمل کی تو جب احسیاان کے ساتھ اس چیز کی ہے کہ بھائی اللہ تبارک قدر و دے دے تو وہ مایوس نہیں ہوا والا ترا دے اور والی صورت میں کہ جب کہے کہ وہ بے خوف نہیں ہوگا تو لا اللہ تبارک رسوان ہی کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ کیا کر لے کوئی محاشی گناہ کرتے کام کر لے وہ اب آ ذرا یہاں تک جواب ہو گیا اب آگے خود شارے کہتے ہیں بے اس سے جواب ظاہر ہو گیا کہ جب معتزری کا وہ مایوس ہو چکے اللہ تبارک سے بولے اعتقادی ہی اور اس اعتقاد کی وجہ سے مومن نہیں ہے وزا لکھا اس لیے یہ اس لیے یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ, انا اعتقادر انا اعتقادر الیاس کہ اس کا جہنم کے بارے میں اعتقاد رکھنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کیا ہو مایوس بھی ہو اور اسی طریقے سے انہیں اعتقاد و حد میں ایمانی المفسر وہ جو ایمان کی تفسیر کرتے ہیں ایمان کی تفصیل معتجل یہاں کیا ہے عمل بال ارکان اور اس طریقے سے تشہیر ملکل اور ایک اس کو انہیں تصدیق بالکل بھی عمل بیال اور کیا ہے دیتے کہکرا بل بیساں ہوں ٹھیک ہے تو ان تین چیزوں کا نام ہے کہ نزدیک ایمان تو ایمان کو الم بمجموع صرف تو تصدیق کے مجموعے کے اعتبار سے ایمان کی تفصیل کرتے ہیں والاقرار والاعمال اقرار بھی تصدیق اقرار اور اعمال تین چیزوں کے لیے تفصیل ایمان کی لیے کرتے ہیں اس مجموعے کے ساتھ بنا ان انعلیٰ انتفا الاعمال یوجب پر اگر صرف اور صرف عمل کی نفی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا یو جمل تو کفر کیا ہو جائے گا لازم ہے کہتے اس بار کو سمجھ لو یہ کیا ہے کپر موتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اگر ان میں سفری کیا ہو جائے گا ایک چیز میں بھی کوتہی پائے گی اقرار میں عمل میں یا اسی طریقے سے تصدیق میں تو وہ کیا ہو جائے گا انسان مومن نہیں رہے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا والجمع بین لا یکفر احد من اہل القبلہ لہذا سنت والجماعت کے ان دو تو قولوں کو جمع کرنا نمبر ایک, احد من ایک اس قول کو قول ان کا دوسرا قرآن جو شخص کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور اس سے حالت الرو یا اس شخص کا حکم لگایا جائے گا جو محال سمجھے اللہ تبالا پتہ کی جنت میں رویت کو دیدار کو اور سب وہ شیخین جو،, جو شیخین کو گالی دیتا ہو تو بھیجتا ہوں ادارے کا اور اس طرح کی دو جواب دے دیے ہیں اللہ تبارک رب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ